قلم نون اے پیغمبر قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھ رہے ہیں میں کبھی میں جنون اپنے پروردگار کے فضل سے تم دیوانے نہیں ہو و ان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 چنچے تم بھی دیکھ لو گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُون کہ تم میں سے کون دیوانگی میں مبتلا ہے کہ <بِالْمُحْتَدِين> یقیناً تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے جو اپنے راستے سے بھٹک گیا ہے اور ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جنہوں نے سیری راہ پا لی ہے فلا تطع لہذا تم ان کی باتوں میں نہ آنا جو تمہیں جٹلا رہے ہیں لو تدہن یہ چاہتے ہیں کہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں تو اور کسی بھی ایسے شخص کی باتوں میں نہ آنا جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت شخص ہے نانے دینے کا عادی ہے لگاتا پھرتا ہے سلائی سے روکنے والا زیادتی کرنے والا بد امل ہے بد مزاج ہے اور اس کے علاوہ نچلے نصب والا بھی ان منی صرف اس وجہ سے کہ وہ بڑے مال اور اولاد والا ہے ادر تی آیا تن سی والی جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں سنسی مل خپو ان قریب ہم اس کی سون پر داغ لگا دیں گے ان بلو ن اصحاب کم بلونا بل جن کو موسبی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 صبحوں کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا دو پھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی اندولا کم ام ان سوری می کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو اپنے کھیت کی طرف سویرے چل نکلو خوف چنانچے وہ ایک دوسرے سے چپ کے چپ کے یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے اللہ دخلند مسکین کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس اس باغ میں نہ آنے پائے وغدو اور وہ بڑے زوروں میں تیز تیز چلتے ہوئے نکلے فلما رأوها اننا لضالون پھر جب اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم ضرور راستہ بھٹک گئے ہیں بل نحن محرومون پھر کچھ دیر کے بعد کہا کہ نہیں بلکہ ہم سب لٹ گئے ہیں تو ان میں سے جو شخص سب سے اچھا تھا وہ کہنے لگا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تصبیح کیوں نہیں کرتے اور کہنے لگے ہم اپنے پروردگار کی تصبیح کرتے ہیں یقینا ہم ظالم تھے اکو بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بابو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 نل متین دروبیم جن البتہ متقیوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس نعمتوں بھرے باغات ہیں مسلم نقل مجرمی بھلا کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے ما تحكمون تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسی باتیں طے کر لیتے ہو ام کتاب کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو ان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 سلحم او ہوں بد علی کزائ پیغمبر ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون ہے جس نے اس بات کی ضمانت لے رکھی ہو شوک افلیہ تشوک نو فوقی کیا خدائی میں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 ام لی لم ان کی مچین <مَتِين> اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں یقین رکھو میری تدبیر بڑی مضبوط ہے تس م ا جہم مسکلوم کیا تم ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہو کہ وہ تاوان کے بوٹ سے دبے جا رہے ہیں عندهم الغیب فهم یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ لکھ رہے ہوں تو غرض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 کہ یہ شخص تو دیوانہ ہے حالانکہ یہ تو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہی نصیحت ہے